الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ولا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب الأجمعين ومن تبعهم بهسان إلى يوم الدين أما عباد فعوذ بالله السميع الذي من الشيطان رجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السلام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محتنم حضرات دینی بھائی اور دوستو یہ ماہ رمضان کے تعلق سے ایک خطبے میں کچھ باتیں کہی جائیں گی اور اسی سلسلے میں صورت البقرہ کی بڑی مشہور آیت ہم نے تلاوت کی ہے جو آف حضرات نے سنا کہ الذین نام انو کتبار کم اسم تما کتبار قبلکم لعلکم تتقون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین چیزیں بیان کی ہیں پہلی چیز تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں تم پر روزہ فرض قرار دیا ہے نمبر دو کما کتیبر امین قبل اور یہ کوئی نئی عبادت تمہارے لیے نہیں ہے تم سے پہلے جتنے انبیاء جتنی امتیں گزری ہیں ماہ رمضان کا روزہ ہم نے سب پر ایسے ہی فرض قرار دیا تھا نمبر تین اللہ حرب العالمی نے مقصد بیان کر دیا کہ تمہارے اوپر یہ روزہ کیوں فرض قرار دیا گیا ہے تو ہم تمام حضرات کو چاہیے کوشش کریں وہ مقصد ہم کامیاب ہو جائے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے رب العالمین اللہ الخن تک روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا تمہارے اندر تقوی آ جائے یہ روزے کی برکت ہے اور تم اپنے آپ کو اللہ کے غذب اللہ کے کہر عذاب نار اداب عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ من نار کا مہینہ ہے جیسے کہ نبی احساط کا میرے فرمایا یہ اس مہینے کی بڑی عبادات ہے اور بڑے بہترین آماد میں سے ایک عمل ہے دوستو خلاوت قرآن اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے بارہ مہینوں میں قرآن اور دیگر الاسمانی کتابوں کے نزول کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ رمضان ہے شاہر رمضان النبی ادر القرآن بدل نا سو گئی خدا بل قرق پمن شہید امین کو مشارفل یا صبح نے ماہ رمضان ہی کے مہینے کو نصول قرآن کے لیے منتخب کیا اسی لیے نبی علیہ السلاط جب تک دنیا میں موجود تھے آپ اقید حرات تھے رمضان کے مہینے میں پوری رمضان رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر کے آخری تاریخ تک جبرایل امین کو اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے تھے اور جبراعیل امین آ کر کے آپ کے ساتھ فیودا رسح القرآن قرآن کا دور کیا کرتے تھے جتنا قرآن نادر ہو چکا رہتا پورے رمضان میں نبی علیہ الصلاط اسلام کے ساتھ جبرائیل امیر بیس کے تلاوت کرتے اور دور کرتے قرآن فائض نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ معلوم پڑا کہ رمضان کے مہینے میں فرائض کے بعد پرائش کے بعد سب سے بہترین عمل اگر جو ہوتا ہے تو تلاوت قرآن ہے اسی خاص عمل کے لیے ضبر امین کو اللہ تعالیٰ پورے رمضان بھیجا کرتا تھا اگر تلاوت قرآن سے پوری افضل عمل اور ہوتا تو نبی علیہ صلی اللہ کے پاس ضبرئی امیر وہ عمل لے کر کے لیکن نہیں پورے عہد نموت میں جب سے رمضان شروع ہوا قرآن کا مول شروع ہوا اس وقت سے لے کر کے آخری رمضان تک جبرہی عمین ماہ رنگا میں تلاوت پرانے کے لیے آیا کرتے تھے اس لیے سلق اور تحا کرام اور مجتہدین صالحین ہمیشہ ہمارے اسلاف تلاوت قرآن کا ہمیشہ اہتمام کرتے خصوصاً ماہ رمضان میں تو بہت ہی زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرتے تھی اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کے زندہ رکھنے کے لیے ایک زندہ کام قوت و طاقت کے ساتھ عزت عشمت عصمت کے ساتھ اگر کوئی قانون زندگی گزار سکتی ہے تو اس قرآن پاک کے ذریعے اسی لیے نبی رہی اللہ کے بعد بھی اشراف نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا میں امر مومنی ارشد ربی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہتے ہیں جانا اب میں ای انفول کے رسول سلسل. نبی اللہ کا اخلاق کیسے تھا بتائیں حضرت عائش صدی کا ربی اللہ تعالیٰ فرمایا ابا تقرؤون القرآن ہم سے نبی کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا لوگوں نے کہا بلا ہم نے قرآن پڑھا اور پڑھتے ہیں ام المن اشرت اللہ و تعالیٰ نے کہا کا نہ قرآن قرآن جو کچھ ہے وہی نبی کا تو اقلاق قرآن کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے پیش نظر ہمیں تلاوت کرنا چاہیے حضرت انس و مالک رضی اللہ و تعالیٰ امام عقل کرتے ہیں کہ نہ پھر حراق خان کے پاس کچھ لوگ آئے اللہ جل نے شاید مایا ان لوگوں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ کو کچھ بندوں کو کچھ بندیوں کو اپنا انہیں بنا رکھا ہے اپنا اپنا کنبا اپنے کمبے میں شامل کر رکھا ہے یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا کنبا اپنا قبیلہ اپنی فیملی اپنا خاندان کہان کا اللہ من ہو دنیا میں کون سا انسان اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے رسول اللہ, اللہ تعالی اس کو اپنا خوب قبیلے کا آدمی بتائیں اللہ کے رسول نے شاخ کروانا اللہ احل القرآن قرآن سے جڑنے والا قرآن سیکھنے والا قرآن سکھانے والا قرآن پڑھنے والا قرآن سمجھنے والا قرآن پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قبیلے میں شامل ہے اپنا کنبے اپنے کنبے میں بنا رکھا ہے یہ ہمارے ہم سے تعلق رکھنے والے یہ کسی اور کے تعلق رکھنے والے نہیں ہے اسی لیے اللہ کو اللہ تعالیٰ हम سب لوگوں کو قرآن کرنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا سمجھنے والا سمجھانے والا بنائے اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت ہم برابر کرتے رہے اکل اولی ساری مسلم الحمد للہ وطف سلام الباد الدین اسخا امار تین عبادات اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں عبادات ماہ رمضان میں رکھا ہے نمبر ایک اکامت سلام نمبر دو اتا سکا الفاقی شبل نمبر تین تلاوت قرآن یہ تین عمل ایسے ہیں اللہ تعالیٰ شاکرماتے ہیں میرے جن بندو نے ہماری ردا چل کی یہ تین اعمال کیے تو سب سے پہلے تو ہم ان کو آ آ آ انہوں نے میرے ساتھ ایسی تجارت کی ہے جس میں کبھی کوئی نقصان و خارا نہیں ہوگا نمبر دو ہم جتنا وعدہ کیے ہیں ان نماز, کے نماز پر انفاط رش پر تلاوت قرآن پر ہم نے جتنا عزر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے ہم پورا پورا دے گئے اور اس کے ساتھ دے دی دینے کے بعد مزید ہم اجر ثواب اٹھائیں گے اور کہیں یہ سارا اجر ثواب اور تو لے لے اللہ تعالی ہم سب کو ان کا ثواب میں شامل کر لے وہ پیروان ان الذين يقرؤون كتاب الله ويقام الصلاه وانفقوا مما رزقكم مما رزقهم سر روا مما رزقهم سر روا ان يرجعون الى ان قبر ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من ان کتاب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے رشتے سے اللہ تعالیٰ کے رام کرتے ہیں انہوں نے ایسی تجارت کی ہے جس میں کوئی نقصان نہیں اللہ رب ابین پورا پورا بدلا دے گا اور اپنے فضو کرم سے اوا کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان خاک کی سبھی لین ایک احمد اور اسی طرح سے پھر عبت قرآن تو فی نصیب فرمائی میں رمضان یہ ساری نیتیاں لے کر کیا آنا ہے ہمارا اور آپ کا کام ہے دوستو رمضان سے فائدہ اٹھا کر کے یہ سارے اعمال کرنا الہر ہمیں جو بیماروں سے جو پریشان ہار کی پریشان کو دور کر دے یہ اسکول کے میرے رہتے ہیں وہاں کے ریسودا اور ان کے عوام اوشا انشکار کی حفاظت احساس ہر بلا ہر سے بچا لے اور آپ جس شہر میں رہتے وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفرت اللہ کو اور ان کے ساتھ ساتھیوں کو ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچائے اللہ رب العالمین العلم سے وہ کام لے جس میں آپ کی ہدا ہے امت کی ہدا ہے گاؤں وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے جہاں ان کے ہاتھ روک لے جس نے آپ کی ناراضگی لے امت من آم کا نقصان ہے کام اور کا خسارہ ہے عمارات کے ہرال احمد جو دنیا کے اندر ہر رمضان کے مہینے میں اور آفت میں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ یہ ہمارے تمام مریضوں کو فرمائے اور جو بھی صحت مند ہیں اللہ کو آس میں رکھے دنیا کے سارے مسلمان جہاں اقلیت میں ان کے جان کے الجمال في انقيصت الوفات فرما اللهم صل على الاملين والمسلمين والمسلمات ابد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان واذاء القرب هنا عارفه الشاكر والمقرب الباقي يعذكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله تمام الاثبات ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بل آئکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے ہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے